چلیے سبق نمبر ستائیس آیت نمبر ون نائن سیون سے ٹو زیرو تھری تک لیسن ٹوینٹی سیون الحجو حج اشہرن مہینے ہیں معلومات جانے بوجھے معلوم فمن تو جو کوئی فردا فرض کر لے مقرر کر لے فی ہن ان میں حج کو فلا تو نہ رفتا کرے یعنی کوئی شہوانی فیل ولا فسوقا اور نہ کوئی گناہ کے کام ولا جد اور نہ کوئی جھگڑا فی الحج حج میں یا حج کے دوران وما تفالو اور جو تم کرو گے من خیرن نیکی میں سے یا جان لے گا اس کو اللہ یعنی جو تم کرو گے اللہ اس کو جان لے گا تزب اور تم زاد راہ لے لیا کرو ف انا تو بے شک خیر بہترین زاد راہوا تقوا ہے و اور ڈرو مجھ سے یا ال الباب اے عقل والو لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ کہ تب تغو تم تلاش کرو فضلا فضل کو مر رب اپنے رب سے یا اپنے رب کی طرف سے فائزہ پھر جب افستم تم تم پلٹو من عرفات ان ارفات سے اللہ تو ذکر کرو اللہ کا اندل مش الحرام حرام حرام کے پاس ود گرو ہو اور یاد کرو اس کو کما ہداکم جیسا کہ اس نے رہنمائی کی تمہاری و ان تم اور بے شک تھے تم بے شک کیوں لا آ رہا ہے آگے ان کے بعد جب لام تاکید آتا ہے تو ان کا معنی بے شک ہو جاتا ہے اور بے شک تھے تم من قبل ہی اس سے قبل لمن ابدالین یہ لا جو ہے یہ لا لام تاکی کہلاتے ہیں جس سے تاکید ہوتی ہے البتہ سے الضالین گم کردہ ہوں۔ البتہ ان لوگوں میں سے جو راہ گم کردہ ہیں یہ معنی ہوگا ان لوگ اس کا معنی ہو رہا ہے الکا ثم پھر افیدو تم پلٹو منہیسو جہاں سے افاد الناسو پلٹتے ہیں لوگ اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم غفور الرحیم ہے فضا پھر جب پدئی تم پورے کر چکو تم مناسککم اپنے مناسک یعنی حج کے طریقے فذکر اللہ تو یاد کرو اللہ کو یا ذکر کرو اللہ کا کا ذکرکم جیسا کہ یاد کرنا ہے تمہارا آبا اپنے بزرگوں کو یا اپنے باپ دادا کو او یا اشدہ زیادہ شدید ذکرن ذکر فمن نہ پس لوگوں میں سے من کوئی وہ ہے جو یقولو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتے دے ہم کو دنیا دنیا میں وما لہو اور نہیں ہے اس کے لیے فی الخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ من کی وجہ سے کوئی ترجمہ ہوگا کوئی حصہ وہ منہ اور ان میں سے من کوئی وہ ہے جو یقولو کہتا ہے رب اے ہمارے رب آتے نہ دے ہم کو دنیا دنیا میں حسنتاً بھلائی وفل آخرتی اور آخرت میں حسنتاً بھلائی وقنا اور بچا ہم کو عذاب النار آگ کے عذاب سے الاکا یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے یا جن کے لیے نصیباً ایک حصہ ہے مما اس سے جو کسب انہوں نے کمایا واللہ اور اللہ سریح الحساب جلدی لینے والا ہے حساب کا اذکر اللہ اور یاد کرو اللہ کو فی میں ایام دن مادو دات گنے ہو فی ایا میں گنے ہوئے دنوں میں یہ مراد ہے فمن تو جو کوئی تاج جلدی کرے فی یوم دو دنوں میں فلا تو نہیں ہے اسما کوئی گنا اس پر ومن اور جو کوئی تاخر تاخیر کرے فلا تو نہیں ہے اسما کوئی گناح ال پر لمن التقى واस्ते اس کے جو تقوی اختیار کرے وتق الله اور ڈرو اللہ سے والموا اور جان لو انکم بشکم الیہ اس کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے بس